مصطفی نے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس کے مرادی معنی آپ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کا جو محور بنائیں گے نا مجید فرقانیابی احادی سے مقدسہ سے پھر اس پر دلائے, دلائے انشاء اللہ تبارک ارشاد سے باری تالا و مما یم پہ انل ہمارا حبیب جب گفتگو کرتا ہے جب بولتا ہے جب ارشاد فرماتا اپنی ہوا اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں بولتا وحی یوں وہ تو جب بولتے ہیں تو اللہ تبارک کرتا ہوں کے منش اور مطابق و الاحی کے مطابق بول تو کیا مطلب ہوا آپ اندازہ لگائیے مقام مستعفی اور میں بہت آسان تقریر کرنے کا بھی عموماً میری تقریر علماء کے لیے نہیں عوام کے لیے ہوتی ہے یہ تو علماء کی مہربانی تو تشریف لائے اور جلوہ گر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لفظ قرآن کہتے ہی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور جب ہم کہتے ہیں حدیث فوراً ہمارا ذہن جائزہ ہے یہ حضور علیہ السلام کا کلام یہ حدیث مصطفیٰ یہ قول رسول یہ سب آپ جانتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم کہیں قرآن تو ہم مان لیتے ہیں کلام الہی جب ہم کہیں حدیث ہے ہم کہیں بھی کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے غور کیا کہ بولنے والا تو ایک ہے مگر کلام دو ابھی غور کیا آپ نے بولنے والے تو ایک لیکن کلام دو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائے تو اپنے حبیب کی زبان سے پیار مستعفی کہیں تو بھی اپنی زبان ہے اب اگر حضور ہمیں نہ بتاتے کہ یہ پران مجید ہے ہمیں پتہ لگتا یہ میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے اور کہتے حدیث کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بتایا کس نے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید اگر حضور نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کیا ہمیں پتہ لگتا ہمیں پتہ چلتا کہ کلام مجید ہے قرآن مجید ہے ہمیں پتا تو نہیں لگتا تو قرآن مجید فرقان حمید کے بتانے والے بھی پیار مصطفیٰ اور خود کلام کرے اپنی زبان سے وہ احادیث مقدسہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہے تو بولنے والے ایک کلام دو ہیں ہم نے شاید پہلے بھی کہا لوگ کہتے ہیں کہ احادیث مقدسہ پر کوئی توجہ نہ دی جائے ذریعہ رب گفتگو ہے اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا جائے ہم نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ احادیث مقدسہ تو آپ کی ہیوسٹن میں بھی ہوں گے پورے امریکہ میں ہیں سعودی عرب عرب امارات پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان وغیرہ وغیرہ کہاں کہاں سے اٹھا کر سمندر میں ڈالا جائے ہم نے آسان طریقہ یہ نکالا اسی ایک ہی کمبک اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو کتنا آسان کام وہ لوگ اس طریقے سے ہٹک اور یہ کر کے اور اس کے بعد قول رسول سے اپنی توجہ ہماری آپ کی ہٹانا چاہتے ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ قول رسول ہی براد گفتگو کی جائے قول رسول کی اہمیت کیا ہے اور قول رسول عزیزان گرامی کیا ہے کچھ تو آپ نے ترجمہ کے ذم میں یہ سن لیا کہ زبان ایک ہے پیارے مصطفیٰ کے بولنے والے دو ہیں حضور ہی فرماتے یہ ہیں قرآن ہے ہیں مان لیتے ہیں قرآن مجید حضور فرماتے میری حدیث ہے مان لیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ایک دوسری طرف آپ کی توجہ مبزول کراتا ہوں آدمی کی خوب یہ کہ آپ کا حساب یہ بہت بولتا ہے بڑے دلال بڑے براہیم سے بولتا یہ صرف صفت اس کی بڑی مشہور ہے لیکن آئیے مقام مصطفیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں تو یہ عجیب نقطہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے حضور علیہ السلاۃ وسلام حادیث کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم تو یہ ہے کہ قول رسول حضور علیہ السلام بولے آپ نے کچھ فرمایا نہیں راوی کہتا ہے حضور کا چلنے کا طریقہ یہ تھا وہ بھی حدیث کھانے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث پینے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث سونے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث اٹھنے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث چلنے کا طریقہ یہ تھا یہ بھی حدیث ہے حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور خاموش ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث سے تقریری علماء سے پوچھئے کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کی جائے اگر وہ درست نہ ہوتی تو حضور سکوت نہیں فرماتے ایک مثال دیتا ہوں زبنند حضور ایک دسترخوان پہ جلوہ گر. ایک بچہ بیٹھا ہوا اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضور کی رکابی سے ایک نوالا اٹھانا چاہا حضور نے فوراً اسے روک دیا اپنے سامنے سے کھاؤ کیوں کہ یہ ایک دسترخان کی وزاداری کے خلاف کہ آدمی خود بیٹھ کر کسی کی رکابی میں سے نوالا اٹھا تو اتنی غلطی کو بھی حضور فراموش نہیں کرتے حضور کے سامنے کوئی غلط بات ہو فوراً حضور علیہ السلام اس کو ٹوک دے اور نہ ٹوکے تقریری بن جائے دیجیے یہ نکلا میری آقا چلیں تو حدیث پھریں تو حدیث اللہ اکبر بیٹھیں تو حدیث کھانا کھائیں تو حدیث پیئیں تو حدیث ارے بولیں تو حدیث چھپ رہے تو حدیث بولیں تو بھی حدیث اور خاموش ہو جائیں تو بھی حدیث یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آئیے قول رسول کی اہمیت قرآن مجید کی دو آیت آپ سن چکے میں سور یوسف کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے سنا یوسف علیہ سلاط والسلام خواب کی تعبیر کا بہت علم رکھتے تھے اور اس امت میں حضرت محمد ابن سینی رضی اللہ تعبیر کا بڑا علم رکھتے تھے ان کی دسویں تعبیر رو خواب کی تعبیر پر سب سے بڑی کتاب حضرت علامہ محمد ابن سینی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ صلاحت واللام کو تعبیر خواب کی تعبیر تعبیر رخ رو, <coughs> کا علم عطا فرمائے آدمی کہیں شہرت حاصل کر لے بلندی پر پہنچ جائے کچھ لوگ جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں ایک بادشاہ تھا ایک عالم دین کو اور علماء کو بہت نوازا کرتا جب آ رہے نظرانے دے رہا جب آ رہے دے رہا وزیر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ایک دن انہوں نے سوچا کوئی مولوی آئے اس سے کوئی اہم مسئلہ پوچھا جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنے پانی میں ایک دن بیٹھے ہوئے کہا یہ بادشاہ سلامت مولانا پہلے بادشاہ کی بہت خطرے کی ہتھیلی کے بال گس گئے اچھا اچھا مولانا آپ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں کہن لے میاں بڑے سیدھے آدمی ہو تم ان کے دیتے دیتے گھس گئے میرے لیتے لیتے گس گئے اچھا اس نے فوراً پیترا بدلا کہ اچھا مولانا یہ بتائیے کہ بادشاہ کے تو دیتے دیتے گھس گئے عالم کے لیتے لیتے گھس گئے تو میرے ہاتھے کے بال کیوں نہیں کہنے لگے کہ کمان لے تم بھی بڑے سیدھے آدمی ہو بادشاہ کے تو دیتے دیتے گھس گئے میرے لیتے لیتے گھس گئے تمہیں کچھ نہیں ملتا تو ہاتھ ملتے ملتے گئے یہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ایسے ہر دربار میں ہوا کرتے ہیں کہ جو تنقید کا نشانہ عزیدان گرامی اب کیا ہوا یوسف علیہ السلام نے بلندی حاصل کلی لی تابی رویا میں دو دین آئے انہوں نے کیا ڈرامہ کیا یہ پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ موجود ہے علماء کرانے موجود ہے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے میرا عنوان آپ کے ذہن میں رہے میں چاہے ہنسی کی بات کروں مگر اپنے انوان پر بالکل قائم رہوں گا بالکل تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں راشی ہو جائے <تصفح> کہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں ان اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا <تصفح> کہنے ہم نے دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا بتاؤ کیا خواب دیکھا کس نے اپنا خواب بتایا آپ کا ٹائم بچانے کے لیے مجھے اور بھی گفتگو کرنی اپنا خواب بتایا دوسرے نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا انہیں اپنا خواب بتایا آپ نے ایک کو فرمایا کہ کسی دربار میں ساتھی لگے گا اور دوسرے سے تجھے پھانسی ہو جائے تجھے سزا موت ہو جائے اب جب دونوں نے تعبیر سن لی خوب ہلنے لگے خوب جمالوں کرنے لگا پتہ لگ گیا کہ آپ خواب کی تعبیر کا کتنا علم رکھتے ہیں کہاں ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ نے تعبیر بتا دی تو بتا جا کہ آپ تعبیر جب بتائی تو معلوم کہ آپ خواب کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے خوب ہسخوب پھٹا اللہ کے نبی اللہ کے نبی سے پھٹا اور مزاق بھی ادبی سے اللہ تعالی بچا الحمدللہ اہل سنت جماعت اس سے بچے ہوئے اب دیکھیے اللہ کے نبی کو جلا لا قول رسول کی اہمیت پر اچھا تو تم نے خواب نہیں دیکھا تم نے؟ تم نے بھی خواب نہیں دیکھا تم سے میں نے کیا کہا کہ تم شاہی کسی دربار میں ساتھی لگو تم سے کیا کہا کہ تمہیں سزا موت دی جائے گی پرما تم نے اگرچہ خواب نہیں دیکھا مگر سنو ہوگا وہ جو یوسف کی زبان سے نکلا وہی ہوگا جو میری زبان سے نکلا مزاق کرنے آئے ٹٹا کرنے, کرنے کے لیے آئے یہی ہوا کہ ایک کو ساتھی لگا دوسرے کو پھانسی لگی اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا جو اللہ کے نبی کے دانگ سے نکل جائے وہ عزیزان گرامی پتھر کی لکیر اعلی حضر امام اہل سنت حجت دینیت حاضر صاحب حجت القاهر الموید ملت طاهرا مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صید تیری دم میں جو چاہے کری دور عشاء تیرا کہ جو دہم سے نکل جائے وہ پتھر کی عزیزیت قران سے یہ بات اب ائی حدیث شریف علماء موجود ابو آب داؤد شریف کتاب العلم اس میں حدیث موجود ہے مشکات کے بھی غالبن کتاب العلم میں حضرت ابد اللہ ابن ام ابن آس یہ ابد اللہ ابن عمر نہیں یہ ابد اللہ ابن ام ابن آس رضی اللہ ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ہوتا جو کلمہ حدیث کا نکلتا میں اسے لکھ لیا کرتا کیا مطلب ہوا کہ لکھنے کا رواج یہ بہت پرانا ہے لوگ کہتے ہیں کہ دو سو بار تین سو چار سو سال کے بعد لکھی گئی ارے پورا فن پڑھیے آپ اس زمانے میں روایتیں کیسے ہوتی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں علمام محدسین اس طریقے سے حدیثیں یاد کیا کرتے امام بخاری کو کئی لاکھ حدیثیں یاد کی اور امام بخاری ایک مرتبہ سمرتھن یا تاش پہنچے وہاں کے علماء نے انہیں گھیر لیا کہا امام بخاری ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ایک ایک اپنے شیخ کی ایک ایک حدیث سناؤ اب مجھ سے پوچھے مولانا آپ کے کتنے استاد ہیں میں آٹھ دس کے نام لے لوں مولانا پوچھے بھائی دس پندرہ استاد کے نام لے لوگوں کے ذہن بھی تھا کہ دس پندرہ حدیث سے بیان کرے امام بخاری سمل کر کے بیٹھے اور علماء کا جناب اجتماع اور امام بخاری نے ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کی تو علماء کہتے ہیں ایک ہزار حدیث سے بیان ایک ہزار حدیث سے بیان کی ایک ہزار علما کی خدمت میں آپ رہے اور آپ نے ایک از ہزار حدیث میں ایک ایک حدیث بیان کیا اپنے ایک استاد آپ نے دیکھا اس کی مشقت میں لوگ جاتے اور جناب حدیثوں کو یاد کرتے زبانی اور پھر لکھا کرتے اور ہم نے یہ بھی پڑھا امام بخاری کے احوال کہ جناب امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب ڈکٹیٹ کرواتے املا کرواتے تو ستر ستر ہزار آدمی ان کے مجمع میں ہوتا اس قدر لوگ ان سے استفادہ عزیزان گرامی کیا کرتے تھے تو یہ سارا علم اس کے بعد کیا ہوا زبانی لوگ یاد کرنے لگے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیرس بہت بڑے موقع تھی اس دور اور مسلمانوں کے سب اول کے موقع ایک مرتبہ ہمارے یہاں نواز شریف صاحب جب پہلے وزیر اعظم تھے انہیں پیرس سے پاکستان بلایا سرکاری پروٹوکول پر یہ آج ہماری یہاں ریاست بھاولپور کی یونیورسٹی میں انہوں نے چودہ لیکچر دیے وہ چودہ لیکچر اس تفریح کے بعد محفوظ ہوتا یہ کہ لیکچر کے بعد میں طلبا ان سے سوال کر وہ سوالوں کا جواب دے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس لیکچر میں ایک بات یہ کہی کہ میں دنیا کے کتب خانوں کو میں نے چھان مارا اور میں نے حضرت ابو ہررا رضی اللہ تانو کی لکھی ہوئی دو حدیث کی کتابیں پائی دو حدیث کی کتاب میں نے تلاش کی دنیا کے لائبریری میں لیجیے تو اب آپ کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں علامہ یا مولوی نہیں کہہ رہا کیونکہ ڈاکٹر کی بازارہ لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آ جاتی مولوی کے حساب سے ڈاکٹر کی بازار زیادہ لوگ سمجھ لیتے یہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ جو تصانیف ہیں وہ میں نے دنیا کے قطب میں دیکھی قرض یہ کہ علما نے بےشمار گھوم کر جا احادیث مقدسہ کتنی س... کہاں کہاں تک گئے مشکا شریف کتاب العلم دوسری فصل سب سے پہلی حدیث کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے میں دمش میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ مدین شریف سے دمش آ گئے اور دمش کی جامع مسجد ڈر سے حدیث دیا کرتے فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا مسافر کھڑا ہو گیا حضرت ابو دردا کے سامنے وقت مناسب کہنے گھنڈا یا ابا دردا میں تمہارے پاس جانتے ہو کے لیے آیا اس کے و سباق سے پتا لگتا میں کوئی تاجر نہیں کوئی سامان لے کر آیا یہاں بیچنا چاہتا ہوں یا یہاں سے کچھ خرید کے لے جاؤں اور مدینی شریف میں جا کر اس کا سودا کروں اور کچھ کماؤں صرف مجھے ایک چیز یہاں لائی ہے اور کہاں سے آؤں جانتے ہو میں مدینہ الرسول سے تمہارے پاس آیا کہاں مدینہ شریف کہاں دمش نہ ریل گاڑی نہ جہاز نہ گاڑیاں کوئی سواری نہیں खच्चर گدا اونٹ گھوڑا اس کے سوا کون سی سواری کس سواری پر کتنی دور سے پہنچ اور کہا میں مدی نتور رسول سے تمہارے پاس آیا اور سنو کا لیے آیا مجھے وہاں کسی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا میں وہ حدیث سننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں لوگوں نے اتنی مشقت شاخا اٹھائی اور ہم ایک قلم سے چوکڑی لگا دیں کہ कुछ नहीं है। یہ عزا نے گرانی ہے کیا ایک وبا یہ دنیا کی تباہی یہ ہو کیوں رہا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اس کا سبجیکٹ نہ ہو اس پر وہ گفتگو کرے ڈاکٹر کا کام کیا پرانے مزید کا ترجمہ کرنا کیا پروفیسر صاحب کا کام قرآن کی تفصیل بیان کرنا یہ <تصفح> کہنا چھچوراپن ہمارے یہاں ہو گیا ہوشیار رہیے کہ جناب دن میں ناچ رہے رات میں قرآن کی تفسیر تفصیل کریں کہ دن میں ناچ رہا اور قرآن مجید کی تفصیل کرا رات میں دن میں گانے گا رہا اور رات میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا یہ جو صاحب سے ہمارا مزاج دیکھی وہ کمپیوٹر سے آئے نکال کر پڑھ کر تلاوت کر کے تفصیل بیان کی <تصفح> لگ جاتا کمپیوٹر سے قرآن آئے وہ ترجمہ کرتے لوگ بٹ سب کمپیوٹر کو دیکھ کے پڑھتا پڑتا اور ہمارے جیسا مولوی بی سیوں پڑھ دے بغیر کمپیوٹر سے اپنے ذہن اور اپنے دل اور دماغ پر بھروسے دو وہ کمال نہیں کمپیوٹر پہ دے کے آج پڑتا دیکھا آپ نے کتنا جناب وہ مشہور اور معروف ہے یہ ہمارا مزاج ابھی زران ہو کر رہ گیا صحابہ نے تابئی نے تب تابئی نے علما مشترکین نے حادیث کا خز کرنے میں جو جو سہوبتیں اٹھائی ہیں اللہ اکبر اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عزیزانِ گرام اور اس میں اتنا محتاط تھے کہ اس کی وجہ سے اسماؤ رجال کہ علم وضع ہوا کہ جو حدیث کے پانچ اگر راوی ہیں ایک ایک جان پر تال کی جان پڑتال کی گئی پانچ کون ہیں? یہ بکر ہے کہاں کا رہنے والا ہے. اس کے بعد کون والدین کیا بیک گراؤنڈ کیا کسی سے قرضہ لے کر بھاگ تو نہیں گیا کہیں جھوٹ تو نہیں بولا کسی پر ظلم تو نہیں کیا کبھی کوئی شرع تعداد تو اس پر نہیں لگی ایک ایک آدمی کی جان پرتال کی جاتی امام بخاری کی تاریخ دیکھ فرماتے ہیں میں نے اپنی تاریخ میں جو ہزاروں کے نام لکھے ایک ایک آدمی کے حال سے میں واقف ہوں میں نے تو زخامت سے بچنے کے لیے بڑے کم احوال لکھے ہیں کہ اسماؤ حجال ایک علم وضع ہوا ہر ایک آدمی کی جانچ پڑتال عزیزانے گرانے کی جاتی ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے جس حدیث لینی وہ ایک تھلا پکڑے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے گھوڑے کو دھوکا دیا دھوکا دے کر کے میں چارا اور بلا کر کے حدیث نہیں لی فرما جو جانور کو دھوکا دیتا وہ آدمی کو بھی دھوکا دے سکتا اتنا محتاط انداز اختیار کیا محدودی نے اور نے چوکڑی لگا دی حدیث کوئی چیز نہیں گفتگو نہ ہو جا حضرت عبد اللہ ابن اب ابن ہیں جو بات حضور کے زمان سے نکلتی میں اسے لکھ لیا قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا تم اپنے نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو کبھی وہ غصے میں بھی ہوتے کبھی شفقت اور پیار محبت کے عالم تم تو لکھ لے تو یہ حدیث ہے کیا مطلب تھا ان کا مقصد یہ تھا بتقاض بشریت حضور غصے میں ہو کوئی بات ایسی کہہ دیں جو خلاف واقع اور تم تو لکھ دو کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ نے لکھنا موقوف کر دیا اس کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یاد کے لیے حدیثیں لکھ لیا کرتب قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا تم تو ہر بات لکھ لیتے حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے کبھی شفقت و مہربانی کے عالم تو کیا مطلب تھا غصے میں ہو تو کچھ ایسی بات کہہ دے جو خلاف ہے واقعہ اور تم ہر بات لکھ لے میں نے لکھنا موقوف کر دیا اب ارشاد فرمائیں میں کیا کروں نے ارشاد فرمایا سنیے فرمایا عبد اللہ اپنے دن کی طرح ابھی کہتے اشارہ کیا اپنے زبان کی طرف یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا تو جو نکلے لکھ لے کسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے حق کے کچھ نہیں نکلتا ہے He has referred to us. دیکھا آپ نے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے وہ حق کے کچھ نہیں نکلتا اس لیے علما اہل سنت میں لکھا نہ حضور کے فول میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ حضور کے فیل میں کوئی غلطی ہو سکتی وجہ کیا ہے قول رسول کو ربے کریم اپنا قول قرار دے رہا اور حضور کے فیل میں اگر کوئی غلطی ہوتی قرآن کی آئے سنیے پھر یہ نہیں ہوتا ارشاد باری طالب قل ان بون اللہ یہ بملہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے? اللہ کے عزیز اور اللہ کے پسندیدہ اللہ کا برگوزی بندہ بننا چاہتے حبیب کہہ دو فخ وہ میری اتباع کرے حضور کی اتباع کرے گم اللہ اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اگر حضور کے فیل میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہوتی پھر معلوم ہوا نہ فیل میں غلطی ہے نہ قول میں کوئی غلطی ہے. کم سے حدیث سے آپ نے سمجھ لیا کہ حضور علیہ سلا سلام فرماتے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوائے کے کچھ نہیں نکلتا تو جو بھی حضور ارشاد فرمائے لکیر ہے اب میں آپ کے سامنے صرف دو حدیث دو واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اندازہ لگائی صحابہ کرام علی مریدوان علیہ السلام کی بات سن کر بڑے حیران ہو لیکن جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے یہ تو وہ بات ہے کہ حضور نے سلامت ہمیں شرط فرمائی کتاب الفتن وشکا شریف آخری نے ملاحظہ فرمائیے ایک مرتبہ منافقین نے حضور کے علم پر تان کیا کیا تان کیا کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو حضور کے پاس بیٹھتے ہیں بات بھی کرتے خوب ہنستے بولتے بھی اور حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں کیا مطلب ہوا تھا ہمیں جانتے ہی نہیں وہ صحابہ کرام نے یہ بات حضور تک پہنچا دی ایک مرتبہ مجمع تھا حضور نمبر پر کھڑے ہوئے فرما کیا بات تم لوگ میرے معاملے میں ایسی ایسی بکبک کرتے ہو کھڑے ہو گئے فرما پوچھو جو تمہاری طبیعت چاہے پوچھ پوچھ رہے تھے جواب دے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضور نے قیامت کے باتیں یاد بیان کر دی ہمیں وہ عالم زیادہ جس نے زیادہ یاد رکھا جو بھول گیا تو بھول گیا مگر ہم بھول گئے کوئی بات اگر رونما ہوتی ہم فوراً ہمارا ذہن جاتا کہ یہ تو وہی بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فلا وقت ہمیں ارشاد فرمائی تھی تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا وہ باہر نکالے پر انہوں نے مسجد بنائی تھی مسجد مسجد کفرم و تفریح بین المؤمنین یہ مسجد بنائی اور حضور نے فرمایا کہ لگا دوسواس غلط کفر و نفاق کی تفریح کر رہے اس کو آگ لگوا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جو بات نکل جائے صحابہ کرام کہتے ہیں، میں بعد میں یاد آتا کہ یہ بات تو حضور نے اتنے عرصے پہلے ہم سے بیان فرما دی اب اس پر میں جس پر صحابہ کرام بڑے تعجب کرتے اور بڑا عجیب واقع میں دو حدیثوں اور واقعہ بتاتا ہوں ایک حدیث تو واقعہ یہ ہے کہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا بڑی دلچسپ حدیث چند اونگلوں پہ گننے کے لائق صحابہ تھے جو حضور پر ایمان لائے ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے اس وقت کنجی بردار کا نام تھا عثمان ابن عثمان ابن عفان عثمان ابن تلا وہ کنجی بردار تھا ظاہر ہے چند آدمیوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا اس سے فرمایا بیت اللہ شریف کی کنجی دو اس نے منع کر دیا لیکن منع کرنے کا انداز کچھ غیر مہذب تھا کہ میں نہیں دیتا آپ کو کنجی فرمایا اچھا فرما سنو ایک وقت آئے گا کہ میرا رب مجھے یہ کنجی اتا فرما اور میں جسے چاہوں گا اتا فرما دوں جگہ بتائیے کہاں دس آدمی مسلمان ہیں کیا یہ مکہ پر قبضہ کر لیں اتنا بڑا وہ ہوگا ان کی بادشاہت ہو جائے اور یہ مجھ سے مسجد بیت اللہ شریف کی کنجی لے لیں کہ وہم و گمان میں یہ بات نہیں ہاشی خیال میں یہ بات نہیں اب اس کے بعد کیا ہوا آئی گئی بات ختم ہو گئی حضور علیہ سلام مکہ شریف میں رہے پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدین شریف گئے ایک عرصہ ہوا پھر اس عرصے کے بعد حضور علیہ سلاح تو فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ شریف تشریف لا اور پھر مکہ فتح ہو گیا ساری تفصیل آپ نے بارہ سنی ہوگی اور فتح مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا سب کو جمع کیا سوچ رہے تھے سب کو سزائے موت ملے گی یہ سنیے اسلام فتو نصرت حاصل کرنے کے بعد جانتے میں تمہیں کیا سزا دوں گا سب کے کان کھڑے ہو گئے میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا کیا تھا فرما جتنے میرے دشمن تھے سب کو معاف کیا مگر جو خدا کے دشمن ہیں جو بک بک کرنے والے توہین رسالت والے وہ چن آدمی تھے جن کے متعلق فرما یہ اگر کابے کے غلاف میں لپٹ بھی جائیں ان کو کھول کر کے ان کی گردنیں مارنا بات ایسے بھاوی کہ جن کے لیے یہ کہا ورنہ آم معافی کا اعلان کر دیا چلی مکہ پر قبضہ ہو گیا ترام اطمینان کا سانس لیا اب حضور سب نکالو بیت اللہ شریف کی کنجی حضور نے کنجی ہاتھ میں لے لی تاکہ اول رسول کی تکمیل ہو جائے کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرمائے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ سخت نابی شرمندہ ہے اور میں عثمان اٹھاؤ اپنا چہرہ چہرہ اٹھا اور یہ لو کنجی اپنے پاس رکھو اپنے پاس رکھو جو تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا ابھی جانب گرا میری تحقیق یہ ہے کہ آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ شریف کی کنجیاں چلی آ گئی جنہیں حضور علیہ السلام نے دی ان کے ایک پچیس تیس سال پہلے جو اس وقت پونجی بردار تھے وہ کراچی بھی آئے میمن مسجد انہوں نے نماز جمعہ کی مگر ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بڑی شفقت و مہربانی میں گہوں گا ان کے ساتھ کی بعد میں بےچارے جب ملنے گئے زارو قطار رو رہے تھے وہ بہت ہی افسردہ تھے وہ یہ کہ میمن مسجد ایک اجدام ہوتا بہت لوگ ہوتے ان کی کوئی خاندانی انگوٹھی تھی کسی صاحب نے برکت کے لیے مسافر کرنے میں کس خالی <تصفح> مساف کرنے میں وہ تبرک سمجھ کر ان کی انگوٹھی چھسکالی ہاتھ میں اس سے تو بیچارے بےچارے تھے کہ میری یہ خاندانی انگوٹھی تھی لیکن کراچی کے کسی صاحب نے ان کی انگوٹھی پہ ہاتھ صاف کر دیا پھر اس کے بعد اب شاید ان کے صاحب ہوں گے جو وہاں کے سجاد جو کنجی بردار ہوں گے تو آپ نے دیکھا ایک ایسے موقع پر فرمایا کہ میرا رب یہ کنجی مجھے عطا فرما اور جسے میں جسے چاہوں گا اتا فرما دوں گا اور حضور نے کنجی لی اور لینے کے بعد فرمایا یہ نادن ہے چلو لو تم ہی کنجی کو رکھو اور بعد میں مسلمان ہو گئے ایمان مان لے آئے جماعت صاحبہ میں وہ شامل بھی ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو بات حضور کے دہن سے نکلی اس لیے امام حل سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلاح ایک بات ہے دوسری حدیث سنیے حضور علیہ السلام نے ہجرت کی حضرت علی کو بستر پر چھوڑا امانتیں حضور کے پاس اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے لو لیکن حضور کو امین اور صادق ضرور کہتے یہ امانت دار حضور, دا. حضور دا. اب رب قریب حکم آ گیا ہجرت کے لیے نکلے حضرت علی کو بستر پر لٹایا اور اس کے بعد جب نکلے تو چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے الیاز بلّہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا حدیث شریف میں آپ سور یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ آیت قرآن کے حضور کے دہن پہن سدم سدم فہ شاہ فہم نا یوگ سے روم حضور نے یہ آیت پڑھی سارے کافی اندے ہو گئے کوئی حضور کو نہیں دیکھ پایا آپ چلے گئے آپ نے سنا ہوگا باقیہ غارے سور میں چلے گئے یہاں بھی نظر نہیں آئے اور ایک روایت میں کہ غار سور کے ارد گرد گھومنے لگے کافر وہاں بھی حضور نظر نہیں آئے جی آپ مجھ جیسے مولوی سے پوچھے مولانا یہ بتائیے کہ حضور جسم اور جسمانیت رکھتے تھے تو نظر کیوں نہیں آئے میں کہوں گا یہ حضور کا موضاء تھا اس لیے نظر نہیں آیا آپ بھی سمجھ لیں گے بات لیکن آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجھے دین, دین و ملت پر عظیم عظیم مولانا شاہ احمد رضا خافا بتائیے ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھا تو بھئی ایک حضور کا معاوضہ نظر نہیں آیا آپ بتائی حقیقت حال کیا امام اہل سنت نے کیسے ٹیکنیکل انداز میں سمجھایا فرما جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں ادو گردور جان ہے اور جان آدمی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے ببجے اکرب بے قریب ہونے کے اس होने حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے اور آپ بار سن چکے وہ جان اس کائنات کی جان آئی جہاں جان وہاں تو جہاں کی جان میری جان آپ کی جان اور مجھ سے پوچھ میں کہوں گا وہ ایمان کی بھی جان اور ایمان اہل سنت کا اللہ کی ایمان اہل سنت کا کلام سنیے فرمات اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ جی کہتا ہے میری جان ہے حضور علیہ السلام تو ایمان کی بھی جان ہے آپ سمجھے کیوں نظر نہیں آئے کہ جان ہیں جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے غار پھر کے دشمنوں کیوں غار کے اردگیز گھوم رہے وہ تو جان ہیں جان, ہی جان بھی کئی نظر آتی ہے چلیے صاحب غار سور میں بیٹھے رہے اللہ کا حکم تھا تین دن قیام کیا اس کے بعد نکلیں یہاں ادم ہو گیا بڑے بڑے کھوجی لگ گئے یہ آج کل کے کھوجی یہ تو ان کے نزدیک پانی بھریں آپ پڑی اس زمانے کے کھوجوں کا حال یہ تھا کہ آدمی کے پیر کا نشان دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے تھے جیسے آج کل انگوٹھا لگا کر لوگوں کو پہچان لیا جاتا ہے وہ پیر کا نشان دیکھ کر آدمی کو پہچان لیا کرتا یہی وجہ کیا بو بکر صدیق جب گئے غار سور تو پورا پیر زمین پر نہیں رکھا ایڑی اٹھا اور پنجوں کے گل گئے پنجوں کے بل گئے تاکہ کسی کو انسانی پیر کا نشانی نہ ملے اور ایسا عظیم پہاڑ ہے وہ دیکھیے اس کو پورا سر کر کے اور حضور علیہ السلام کو غار سور میں ادیگان گرامی چھوڑا اب سنیے حضور علیہ السلام نکلنے کے بعد اب سفر جاری سفر کر رہے ہیں کچھ دیر جب گئے تو انہوں نے کیا کیا سو اونٹ رکھے انعام کہ جو حضور تک کھوج لگائے سو اونٹ اس کو انام میں دیے جائیں اس وقت یہ عرب شریف کا سب سے بڑا انعام تھا سو سرخ اونٹ یہ دیا جائے جو کھوجی کھوج لگا رہے ہیں سب کی کھوپڑی میں سو اونٹ تھے سرخ یہ ملے گا ہمیں ہاں کوئی کھوجی نہیں پہنچ پایا ایک کھوجی پہنچ گیا اللہ اکبر سدی اکبر کبھی پیچھے کبھی آگے خطرہ پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے آ جاتے آگے خطرہ دیکھتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں، چل رہے چل رہے, رہے، پیچھے سے کوئی گھوڑے کے ٹاپ کی آواز آئی حضور نے اپنی گردن شریف گھمائی فرما کیا ہے ایسے گھوما واقعی وہ سوراخا تھا تاپ کی آواز سن کر فرمایا کہ کیا سورا کا وہ واپس سورا تھا اور وہ حضور کو پکڑنے آیا تاکہ سو اونٹ جو ہیں وہ حاصل کر لے فرما میں قریب آیا فرما میں سورا کا باز آ گیا اس کے جو سرم کھوپڑی میں سو اون گھوم رہے وہ کیسے باغ آتا حضور کو پکڑنے کے لیے لپ کا یہ بھی کمال ہے حضور کے دہن کا فرما زمین پکڑ سوراخا اتنا کہنا تھا کہ زمین نے اس کے پیروں کو پکڑ یا گھوڑے کے وہ گرتے گرتے بچا کہنے لگا شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ حضور میں باز آ جاؤں فرما زمین چھوڑ دے زمین نے سوراخا کو چھوڑ دیا چلیے پھر ایک دو دفعہ ایسا ہوا لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں مانا تو زمین میں دھک جاؤں گا کہ حضور مجھے معاف فرما دیں آپ اور آپ جائیے اور اب میں کسی کو بھیجوں گا بھی نہیں آپ کی طرف کہ میں نے کھوج لگا لیا تاکہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو پکڑے آپ چلے جائیے حضور کے دہن سے یہ بات نکلی سوراخا تو مجھے پکڑنے آیا میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ ہے آپ کو یہ جملہ کیسا ہے کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ایک اور آئے گا سورا کو مسلمان فتح کریں اور کسرا جو بادشاہ اس کو پکڑیں حکومت پر قبضہ ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کے سونے کے کنگن وہ نکالے جائیں گے اور نکالنے کے بعد تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے اس کی ڈیٹیل یہاں سورا تھا میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں یہ جملہ بالکل ایسا تھا کہ آپ مجھ سے ملیں تو آپ مجھ سے کہنے لگ مولانا سونا آپ امریکہ کے سدر بننے والے ارے کہوں گا بھائی کوئی آدمی ملانی نہیں آپ کو صبح سے کوئی پاکستانی آدمی ملے مجھے اور وہ کہیں مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے صدر بننے والے ارے میں نے کہا پچھلے صدر کا کیا حال ہے جو مجھے صدر بنا رہا رہے کیوں مزاق کر رہے ہو میرے ساتھ مزاق ہوگا یا نہیں سورافا میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے تنگم دیکھ رہا سورافا لوٹ گیا اب حضور کے دہن سے نکل گیا اور میں نے پہلے بتا کیا کو انیل واہ یو یوہا اس کو سامنے رکھی اور متا میں سامنے رکھیے حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے سرو کی سر نہیں ہوئے صدیق اکبر کا دور دو سال کچھ مہینے کا بڑی فتوہت ہوئی کسرا پتے نہیں ہوا اعظم رضی اللہ جلوہ در ہوئے. مسند خلافت پر رون دیا پیروں سے مسلمانوں نے اور پہنچ گئے ایران اور جناب کسرا کو پکڑا ایران فتح کر لیا بڑی بڑی سپر پاوروں کو ازی گرامی ختم کر دیا اور اس کے بعد کسرا کو پکڑا اس کے ہاتھ سے کنگن نکالے اور ایک بڑی سی ریکابی میں ہیرے جوائے اور کسرا کندن یہ سجا کر کے مدینے شریف بھیجے گئے توفے کے طور پر فاروق اعظم رضی اللہ حضور کس طرح فتح ہو گیا اور وہاں سے توحفہ آیا فرما نہیں میں ہرگیز نہیں لوں گا جاؤ گے اس کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے کیا حضور ذرا نقاب کو شاہی تو کیجئے دیکھے صحیح کیا آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کیا, کیا جب کپڑا ہٹایا اب جب دکھ کسرا کے گنگن دیکھے قول رسول یاد آ اللہ, اللہ اللہ فرما اے لوگو جاؤ سورا کو بلاؤ ایک دنگن... بچ گئی سوراکوں کو پیش کیا گیا اور سوراخوں کا سوراک ادھر آؤ اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں ٹہرو تاکہ کال رسول کی تکمیل ہو جائے لیجیے صاحب سورا کا کو کے کنگن پہنا اور دنیا دیکھ رہی ہے تو, مجھے کرنے آیا. تو تیرے ہاتھوں میں کے کنگن دیکھ رہا آج کسرا کی کنگن ہا کے ہاتھ میں اور جماعت پہ کرام دن اور حیران کیا ایسا وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنا گئے اب میں یہاں تا. کچھ اپنی طرف سے اس پر کچھ اس کی شرح کرتا ہوں جو میری دماغ جو میں نے سمجھا یہ کنگن کیا تھے ہیرے جماعرات اور یہ کنگن تھے سونے کے پوری جماعت صاحبہ کے سامنے حضرت عمر ساحو نے کنگن پہنا فرما اس کو پہنو تاکہ قول رسول تکمیل ہو جائے ارے ایک صاحب ہی تو کھڑے ہو کر کے کہتا یا امیر مومنی آپ کو حضور کا قول یاد نہیں آیا کہ حضور نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرما لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میری امت کے مردوں پر یہ سونا بھی حرام ہے اور یہ ریشم بھی حرام ہے آپ کو اتنا بھی مسئلہ معلوم نہیں کچھ تو کہتے ایک تو کوئی نہ کوئی کہتا یا نہیں حضور علیہ السلام نے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اور ریشم کو بھی حرام کیا ریشم وہ ہے جو اصلی ریشم جو کیڑے سے پیدا ہوتا یہ ریشم کس طرح پیدا ہوتا شہتوت کے درخت پر ایک کیڑا ہوتا لوگ اس کو پالتے ہیں شہتوت کے پتے کھان کر جیسے مکڑی جالا بناتی ہے اس طریقے سے وہ پنڈا بناتا اور پورا بنانے کے بعد اندر بیٹھ جاتا اس کو چپ چاپ سے نکال کر پھر درخت پرکھ دیا جاتا اور وہ دھاگے کی گچھی दी जाती वो रेशन में जिस से रेशमी कपड़ा बनता और उजो ने फरमा सोने का आज हमारे यहां मंगनी होती है शादी से पहले बेगम अपने शोहर का हाथ पकड़ करके अंगूठी पहनाती اور شوہر نامدار جو ہونے والے ہیں وہ بھی بیگم کا ہاتھ پکڑ کو سونے کی انگوٹی پہناتی ارے نکاح سے پہلے یہ کیا معاملہ غیر عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت مرد کا ہی بھی یہ شاید آپ کے یہاں تو نہیں ہوگا خواتین چوڑیاں پہنتی چوڑی پہنانے والا ایک نامحرم عورت کا ہاتھ مل ملا کر کے اس کو چوڑیاں پہنا رہا ہے ارے یہ کیا بے شرمی ہے بھائی ایک عورت یہ غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی اور یہ سونے کی انگوٹھی دولہے کو دی جا رہی اور دلہا جو ہے سونے کی انگوٹھی چلو خاتون کو تو مگر اس سے تو نکا بھی نہیں ہوا کس طرح پہنا رہا یہ کیسے اور آج گا بڑا چمن تلخ نبائی میری گوارا کر مہمان سمجھ کے معاف کر دیجیے گا آج تو ہمارے نوجوان ہار ڈالنے لگے گلے سونے کی زندیر ڈالے ہوئے اللہ کو اکبر دیکھا یہاں چین پڑی ہوئی یہاں چین پڑی ہوئی اللہ کو اسی لیے تو بے چینی اب حرام ہے یہ تو سونا استعمال مرب کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ گلے میں سونا اور جناب یہاں سونا اور انگوٹھی بھی سونے کی اور جناب ایک ایکسٹرا جناب گھڑی تو گھڑی ایکسٹرا اور جناب ایک کڑا اور جناب زنجی ڈال لی جاتی یہ ساری چیزیں حرام ایک صحابی اٹھ کر کے کہتا یا امیر المومنین آپ کو حضور کی حدیث یاد نہیں رہی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر سونا اور ریشم حرام اور آپ نے سونا جو ہے وہ سوراخا کو پہنا دیا کیوں نہیں بولا کوئی سنئے وجہ کیا جی اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے کارخانے کے میرے آقا ایسے مالک ہیں ارے جس کو چاہے حرام کر دیں جس کو چاہے حلال کر دیں حضور حدور سلاۃسلام کی زبان آپ کا دہن یہ لوگ کہتے ہیں حضور بڑے قانون داں تھے میں کہوں گا قانون داں نہیں واقعی بہت اچھے قانون دان تھے مگر قانون صاف ہیں جو دہن سے نکل جائے جملہ رب کریم کا وہی قانون ہے جو دہن سے جملہ نکل جائے سمجھ لو مرضی مولا وہی سمجھ لو کہ منشا الہی جو وہی ہے سب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے سب کو تو حرام کہا مگر ان کے لیے جو کہا ہے کہ کسرا کے گنگن پہنو گے اس حرام سے ان کر دیا دیکھا آپ نے اسی کو اعلیٰ حضرت امام سنت کہتے میں کہ یعنی نہیں میرا پیرا آپ نے انداز لگایا مقام مستقفا چلیے ایک تو یہ مسئلہ تھا سونے کا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ جب حضور نے فرمایا سورا تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا جائیں گے مجھے جواب دیجیے اگر ایران فتح نہ ہوتا کنگن کہاں سے آتا قول رسول کا کیا بنتا ایک بات دوسری بات آپ یہ سمجھیے اگر سورا کا انتقال ہو جاتا کس کے کنگن پہنا جاتے کس کے کنگن پہنائے جاتے اللہ اللہ معلوم ہوا کہ حضور نے یہ بھی ضمانت دے دی کہ کس طرح فتح ہوگا اور سوراخا کو کہا تیری موت نہیں آئے گی جی جب تک کہ تجھے کنگن نہ پہنا دیے جائے ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے تو لوگ کہیں گے حضور تو کہہ گئے تھے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن اور تیرا انتقال ہو گیا کسے کنگن پہنا جائے, جائے؟ اول رسول کی تکلیف ہو جاتی مگر اللہ اللہ رب کریم اپنے محبوب گھر بات ہی لاز رکھا جب تک کسرا تک فتح نہیں ہوا حضرت سوراخا اس وقت تک زندہ تھے تاکہ وہ زندہ رہیں اور ان کو زندگی کی زمانت دی, دی کہ جب تک طرح کے کنگن نہیں پہنا جائیں گے تیرا انتقال نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ کس طرح فتح ہوگا فتح نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ وہ قول رسول کے ہے اس قسم کے میں کئی حدیث کر دوں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر اب ہم آپ سے ذرا دیگر بزرگ دان بھی حج کا پالتو سماج کی یاد کرتے گروسے نہ پر آپ نے سکون سنایا تھوڑی دیر کے بعد فرمایا سنو جب تم نے مجھ سے سوال کیا ہر سال اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تمہیں حج کرنا پڑ جاتا اگر میرے دہم سے نکل جاتا کہ ہاں ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا اب سنو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر د ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا اور اللہ اکبر تو آپ نے دیکھا کہ اول رسول اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اب آئیے ذرا سا یہ آپ نے سمجھا اب آئیے میں حدیف باغ نے خدا ایسے ان کے کپڑے وغیرہ بہت میلے کچیلے ہوتے ہیں تم اپنے قریب نہیں ان کو پھٹکنے دو مگر اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام یہ ہے کہ کسی بات پر قسم کھا رہے قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کو پورا کرنا کسی مسئلے میں قسم کھا لیں کہ قسم خدا کہ ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے قول کی لاج رکھتا اور ان کی قسموں کی لاج رکھ کے واقعے کو ویسا بنا دیتا کہ جیسا کہ حضور کے صدقے میں عزیزان گرامی اولیاء کرام علیم ردوان کا بھی عزیزان گرامی یہ مقام اب آئیے دو ایک واقعے میں اور بتاتا ہوں شعیق محبت شاہ ابد دیلی جو بزرگوں کے دن سے بات نکل جائے اور کیجیے مضمون یہ شیخ محتی شاہ ابدلق محبدی دیبی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الخیار میں لکھا آپ میں کوئی گجرات کے صاحب ہوں گے احمدآباد میں مزار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی بہت مشہور مزار ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ وہ عالم دین تھے اپنے علماء کو سبق پڑھاتے تھے دور حدیث ایک مرتبہ بیمار ہوگا طلبہ کا آٹھ دس دن کا نقصان ہو گیا سبق نہیں پڑھاتا اپنے آٹھ دس دن کے بعد وہ ایک تخت پر بیٹھتے اس تخت پر بیٹھے اور تفریح افسوس کہ بہت برا ہوا آٹھ دس دن میں بیمار رہا اور تمہیں سبق نہیں پڑھا سکتا اور ناگا ہو گیا سبق کا ان کا نہیں صاحب آپ تو روز ہمیں سبق پڑھاتے رہے وہ سبق پڑھاتے رہے میں تو بیمار تھا یہ موما بن گیا سرکار اب قرار فرار پیارے مستفیٰ ان کے خواب میں آئے کہا شاہ عالم تیرے طلبا کا نقصان ہو رہا تھا اس لیے آٹھ دس دن ہم نے سبق پڑھایا ہم نے سبق پڑھایا تو جس تخت پر وہ سبق پڑھایا گیا بعد والوں نے اس تخت کو اٹھا لیا اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھ اٹھانے کے بعد ایک درخت میں لٹکا دیا جو آج بھی درخت کے درخت میں لٹکا ہوا اور مشہور یہ ہے گجرات میں پورے ہندوستان میں اس تخت کے نیچے کوئی آدمی اگر جائے تو پیارے مستعفی جلما گری کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو جاتی لیجیے صاحب شعر سے موقع لکھتے ہیں شاہ عالم رحمت اللہ جار یہ بات زبان میں رہے آپ کے ذہن میں رہے کہ قول رسول اور بزرگوں کے قول کا حضور کے سب سے میں کیا ہوا ایک جگہ جا رہے تھے تو اس کو لکھا کس نے امام المحدی امام الما شاہ ابد الق محبی دلی یہ دو چار سو برس پہلے کے نہیں ان کے وشال کی تاریخ ایک ہزار باون ہی جی اب اندازہ لگائیے تین سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اتنے پرانے محدید سارے ہندوستان میں سند حدیث کے لانے والے شہید محبدی شاہ ابد الق محدید دیلی رحمت اللہ عالم یہ جا رہے تھے توجہ ایک چیز سے ٹھوکر لگی ایسے ٹھوکر لگی جو ٹھوکر لگی تو فرمائیے کیا ہے لکڑی ہے لوہا ہے پتھر ہے یہ ان کے دھن سے نکلا شہر کے موقع کہتے ان کی زبان سے نکالنا تھا کہ جس سے ان کو ٹھوکر لگی ادھر سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا ادھر سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ادھر سے دیکھو تو لوہا نظر آتا دی جیسا تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہو گئی اللہ کے ولی کے دہن سے یہ نکلا کہ کیا ہے لوہا ہے لکڑی ہے پتھر ہے تو تینوں خوبیاں اس میں پیدا ہوں کسی اینگل سے تو لکڑی نظر کسی اینگل سے دیکھیے تو آپ کو پتھر نظر آتا کہیں سے دیکھیں تو لوہا نظر آتا یہ اللہ کے بندے کے دہن سے جو بات نکل جائے وہ عزیزان گرامی آپ نے غور کیا جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پیارے مستفی کا کیا حال ہو آئی, آئی, آئی, آئی بمبئی میں ایک مزار آہ آہ آہ پتہ نہیں ہمارے ہندوستانی بھائی وہاں گئے یا نہیں ان کا نام ہے حضرت عبد اللہ رحمت اللہ ان کا مزار بمبئی میں ہے الحمد اللہ بمبئی میں میں نے ان کے مزار پر حاضری دی وہ بزرگ ہیں کہ بریلی شریف سے آلہ حضرت ان سے ملنے کے لیے آئے ملنے کے لیے آئے تو میزبانی کے طور پر انہوں نے کہا مولانا بڑی دور سے آئیں گے کیا پئیں گے کافی پئیں گے سوڈا پئیں گے چائے پئیں گے آدھا حضرت کہا حضور یہ تینوں باتیں آپ کے ڈن سے نکلی تو تینوں ہی پلا دیں جب آپ کے منہ سے نکلی ہے تو تینوں پلا دیں اچھا وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا کافی بنائی چائے بنائی سوڈا تینوں کو ملا کر کے کپ میں دلا بتا سوڈا کافی اور چائے تینوں کو ملا کر کے کپ میں دے دیا اور آدھا میں بڑی عقیدت سے اس کو پی لیا آپ سن کر حیران ہوں گے آج بھی ان کے مزار پر لنگر یہی چل گیا چائے کافی اور جناب سوڈا یہ تینوں کو پلا کر کے گلاس میں دیا دے کر گلاس دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا لہٰذا جتنے مزار پر آنے والے وہ گویا یہی پیے سوڈا کافی اور جناب چائے ملا کر کے چھوٹے چھوٹے کپوں میں یہ دی جاتی تو آپ نے دیکھا جو بزرگوں کے دن سے نکل جائے اللہ اکبر اللہ تبارک قبر حال اس میں کیسی برکت اور کیسے ایک دوسرے کا قدر کیا جاتا اب آئیے وقت کافی ہو چکا ایک واقع اور سنا کر کچھ مختصر گفتگو وہ یہ ہے مورد. ایک آلہ حضرت کے زمانے میں نواب سے ان کا نام تھا نواب امجد علی کچھ شکار کو گئے اور ہرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا صاحب مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچہری تھی ان کو سزا موت سنا دی گئی سوائے موت سنا دی فلاں وقت فلاں اتنے اتنے وقت پر ان کو سزائے موت دی جائے گی چلیے سزائے موت انہوں نے سن دی. واران کو دیار اور اس کے بعد ملاقات کرنے کا کو بربر نہیں کیا ارے مجھے پھانسی نہیں دے سکتا تم بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر سمجھے یہ نواب صاحب مرنے والے انگریز برطانوی سفارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو پھانسی ہونے والی مگر وہ بالکل چہرے پہ ان کے کوئی جھری نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کہہ رہے تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجیے جناب صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نواب صاحب زندہ आए ارے ان سے پوچھا کیا ہوا نواب صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے پندا گلے میں ڈل گیا جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں रहे مجھے پھانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے پھانسی جو پھانسی دینے والے وہ بھی پریشان کر رہے ہیں ایسے مت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ تو وہ بھی میں بالکل این وقت بٹن دبانے کا اچانک کسی نے دروازہ کٹکھایا اور دروازہ کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو معاف کر دیا گیا سب کو معاف کر دیا اور وہ زندہ پھانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے کر واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی میں بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے آلہ حضرت فاول بریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے پھانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے پھانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے پھانسی نہیں ہوگی اس لیے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بالکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ اور فوراً کسی نے کہا ملک وکٹوریا کی تاج پوچھی کی خوشی آج کے फांसी پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزان گرامی یہ سمرت اور یہ پھل عطا فرمایا بتا یہ پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیار مصطفی کا کیا حال ہوگا اپ میں میں نے میں عرض کر رہا حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا صیح تیری دم میں جو چاہے کرے روح شاہ تیرا بما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوها اس لیے فرما حکم نافظ ہے تیرا خاما تیرا سیخ تیری دم میں جو چاہے کرے دوڑ ہے چاہ تیرا وہ زبان جس کو سب کنج کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وما الہ سلام